أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبا خافضة الرافع إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صورت الواقعہ یہ مکی سورت ہے نظولاً چھیالیس نمبر فورٹی سکس سورہ توحا کے بعد نازل ہونے والی سورت جبکہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں چھپن نمبر سورہ رحمان کے بعد ہے نظولاً چھیالیس سورہ توحا کے بعد جبکہ قرانی قرآن مجید کی ترتیب میں چھپن نمبر پہ ہے سورہ رحمان کے بعد ہر صورت کے آغاز میں ہم یہ بعض امور ذکر کرتے ہیں کم از کم پانچ باتیں یہ ہم ذکر کرتے ہیں کبھی چار ذکر کر دیتے ہیں اس صورت کی مناسبت اور اس صورت کا ربط گزشتہ صورت کے ساتھ بہت سے وجوہات پہ ہے گزشتہ صورت کی آخری آیت میں کہا گیا یہ کہ تبار اقسم و رب کا دل جلال والاکرام کہ تیرے رب کا نام وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے يہ تو اس صورت میں برکت کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے یہ اپنی مخلوق میں برکت کیسے ڈالی ہے یہ تو اس صورت میں اس کی مثالیں اور اس کے نمونے وہ ذکر کیے گئے ہیں کہ اللہ نے انسان میں برکت کیسے ڈالی ہے زمین میں برکت کیسے ڈالی ہے یا آسمان میں کیسے درختوں میں کیسے تو مخلوق میں برکت ڈالنے کے نمونے اور مثالیں وہ ذکر کی گئی ہیں یا گزشتہ صورت میں یہ پہلے دلائل اقلیہ ذکر کیے گئے یہ پیرس کے بعد تخویف ذکر کی گئی جی اور پھر اس کے بعد بشارت ذکر کی گئی جی اس صورت میں یہی تینوں مسائل گزشتہ صورت کے مضامین جی ان کی مزید تفصیل کی جا رہی ہے لیکن جی اس کی برعکس ترتیب پہ جی اس صورت میں پہلے بشارت وہ ذکر کی گئی ہے پھر اس کے بعد تخویف دی گئی ہے مجرمین کو اور پھر اس کے بعد دلائل ذکر کیے گئے ہیں وہی مضامین اس صورت میں برعکس ترتیب پہ تھی زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ یا گزشتہ صورت میں لوگوں کی تقسیم ذکر کی گئی كہ جی اشارتاً لوگوں کی تقسیم ذکر کی گئی اشارتاً كہ جی اس صورت میں لوگوں کی اقسام بروز قیامت صرحتاً ذکر کی جاتی ہیں وكن تم ازوا جً جی تم لوگ تین گروہ بنو گے بروز قیامت گویا یہ صورت یہ تفصیل ہے ماقبل صورت کے لیے یا گزشتہ صورت میں بشارات اور تخویفات ذکر کی گئیں یہ تو سوال آتا ہے کہ یہ بشارتیں اور یہ تخویفات یہ کب ہوں گی یہ تو اس صورت کے آغاز میں یہ کہا جاتا ہے ادا وقعت الواقعہ۔ جب قیامت کا دن واقع ہوگا اور ضرور واقع ہوگا یہ تو جب وہ بڑا دن وہ واقع ہوگا تو اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ نعمتیں وہ کنہیں دی جانی ہے اور تخویفات اور ڈراوا وہ کن کو دیا جانا ہے سورہ قمر میں یہ قرآن کے متعلق کہا گیا بلکد یس سر القرآن ذکری فہل میں مدقر ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, ہے کوئی نصیحت لینے والا سورہ رحمان میں اسے اللہ کی رحمت کی نشانی قرار دیا گیا کہ اس نے جو مخلوق کو تعلیم قرآن کی دی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جی اس صورت میں سورۂ واقعہ میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرآن سے نصیحت لینے والے یہ کون ہیں اور کون لے سکیں گے لامت يَمَسُّهُ إِلَّا المتحرون اس میں ایک تفسیر ہم یہ کر لیں گے کہ قرآن کا فہم وہ حاصل نہیں کرتے مگر پاک لوگ کہ المتحر یہ قرآن کا فہم انہی کو نصیب ہوتا ہے کہ جو پاک باز ہیں اور جو پاک لوگ ہیں تو انہی کو اس کا فہم نصیب ہوتا ہے یا گزشتہ صورت میں گزشتہ صورت میں قیامت کے یہ قائم ہونے پر کہ آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر تھا فیزن شقت سما و فقان اتور دتن کا آیت نمبر سینتیس میں تو اس صورت میں صرف آسمان نہیں بلکہ زمین میں بھی تغیرات یہ قیامت کے برپا ہونے سے زمین میں بھی تغیرات آ جائیں گی اور یہ آغاز میں ہی ذکر کیا جاتا ہے اظارجل اردورجن زمین پر ایک زلزلہ آئے گا وبس تل جسا اور یہ پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آیت نمبر چھ تا چار تا چھ یہ قیامت کے وقوع پر صرف آسمان میں تغیر نہیں آئے گا بلکہ زمین بھی اس تغیر سے نہیں بچ پائے گی یا گزشتہ صورت میں تخویفات اور بشارات ذکر کی گئیں یہ تو اس صورت میں جی اس کے مستحقین ذکر کیے جاتے ہیں کہ یہ تخویفات اور یہ بشارات یہ کن کے لیے ہوں گی یا گزشتہ صورت میں جنت کی عورتوں کی بعض صفات ذکر کی گئی جی تو اس صورت میں بعض دیگر صفات وہ ذکر کی جاتی ہیں آیت نمبر پینتیس چھتیس اور سینتیس میں ان نہ انشا انا ہن نہ انشا اطرابا دیگر اوصاف جنت کی عورتوں کی ذکر کی جاتی ہیں یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا یہ کہ تبارکس مربک کہ تمہارے رب کا نام وہ خیر اور برکت ڈالنے والا ہے یہ تو جب اللہ کا نام رب کا نام اتنا مبارک ہے اور خیر اور برکت ڈالنے والا ہے تو اس صورت میں دو مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے رب کا نام اتنا مبارک ہے تو فسب بسم رب العظیم عظیم جی یہ تو ایسے رب کے نام کی تو تسبیح بیان کرو پاکی بیان کرو یہ آیت چورہتر اور آیت چھیانوے میں یا گزشتہ صورت میں مجرموں کے بارے میں کہا گیا یعرف المجرمون ال بسی ماہم یہ آیت اکتالیس میں کہ وہ اپنی علامات اور نشانیوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے اور آیت تریالیس میں بھی کہا کہ یہ وہ جہنم ہے کہ جسے مجرم جٹلاتے تھے تو اس صورت میں وہ جرم بیان کیا جاتا ہے کہ آیا ان کا جرم تھا کیا تو اس صورت میں وہ جرم وہ سبب وہ بتایا گیا ہے آیت نمبر چھیالیس میں وکانو یوسرون عال الحمس لازیم شرک کا ارتکاب کرتے تھے سورت کے امتیازات کہ وہ کون سی امتیازی باتیں ہیں کہ جو اس صورت میں ہے اور دیگر صورتوں میں نہیں ہے سورت ممتاز ہے روز قیامت جی لوگوں کی تقسیم پر کہ اس صورت میں لوگوں کو تین قسموں میں تین اقسام میں تقسیم کیا جائے گا یہ اسابقون جنہیں مقربون بھی کہا گیا ہے اصحاب الیمین اور اصحاب المشمہ وہ مقرب اور دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے تو لوگوں کی تقسیم بروز قیامت اور ہر قسم کا انجام وہ بیان کیا گیا ہے اس صورت میں یا اس صورت میں دنیاوی آگ کے جو بعض فوائد ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں یہ افرائی تمن نارلتی تورون ان آیات میں یا سورت ممتاز ہے یہ قرآن مجید کی عظمت پہ اور اس پر ایک خصوصی قسم کے کھانے کے ذریعے کہ ان لا لاخ بمواقع النجوم مواق کے ان نجوم و ان لقسم عظیم جی اسے قسم عظیم کہا گیا ہے قرآن کی عظمت پہ یہ جی ایک خصوصی قسم یہ کھائی گئی ہے کہ یہ معمولی کتاب نہیں صورت ممتاز ہے لائم سہو ال یہ کے لوہے محفوظ کو مس نہیں کر سکتے مگر وہ پاک فرشتے اور وہاں پہ اس آیت کے دیگر معنی بھی ہم کر لیں گے یہ آیت نمبر اناسی یا صورت ممتاز ہے جی اس صورت میں جن لوگوں پر موت واقع ہوتی ہے اور وہی تین قسمیں صورت کے آخر میں بھی ذکر کی جاتی ہیں کہ جو لوگ جی ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی تین قسمیں وہ ذکر کی گئی ہیں اور ان کے موت کے وقت کی جو حالت ہے ان کا جو انجام ہے تو وہ ذکر کیا گیا ہے موت کے وقت کی جو صورت حال ہے وہ تین قسم کے لوگوں کی جو صورت کے آغاز میں بھی ذکر کیے گئے ہیں تو ان کا ان کے موت کی وقت کی صورتحال تینوں قسموں کی وہ بیان کی گئی ہے مقصد الصور یہ سورت سور رحمان کا تتمہ ہے یہ سورت سورہ رحمان کا تتمہ یعنی گزشتہ صورت کے مضمون کی تکمیل کی گئی ہے اس سورت میں یہی وجہ ہے کہ بعض صورتیں یہ جوڑا ہوتی ہیں حدیث کی کتابوں میں ایک روایت آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ شرمانی الاثار میں تہاوی نے یہ روایت ذکر کی ہے اور امام تہاوی نے اس پر باب باندھا ہے کہ انسان رات کو جب وطر کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اللہ کے پیغمبر یہ دو رکت نماز پڑھتے تھے تو ان دو رکت نماز میں رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ کان یکر و فرق بعد بادری برحمان بر والواقعہ کہ ان دو رکت نمازوں میں اللہ کے پیغمبر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھتے تھے تو ان دونوں صورتوں کو اللہ کے پیغمبر ملاتے تھے ایک حدیث میں یہ آتا ہے اس سورت کے حوالے سے جو زیادہ طور پہ یہ بات مشہور ہے کہ یہ سورت یہ فاقہ کے ختم کرنے کے لیے اور رزق میں کشادگی کے لیے جی اور اس زمن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت وہ پیش کی جاتی ہے شعب الایمان میں بحقی نے ذکر کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہوئے تو خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ عیادت کے لیے تشریف لائے عبداللہ سے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے تو عبداللہ نے کہا کہ بس گناہوں کی تکلیف ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہوں تو پوچھا کہ کیا چاہتے ہیں تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ بس اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں عثمان نے کہا کہ کسی طبیب کو ڈاکٹر کو بلاؤں تو عبداللہ نے کہا کہ طبیب ہی نے تو بیمار کیا ہے تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کے لیے بیت المال سے کوئی وظیفہ جو ہے تو وہ بھیج دیتا ہوں کوئی وظیفہ جو ہے وہ مقرر کرتا ہوں حضرت عبداللہ نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ لے لیں کہ جی آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے لیے وہ کام آئے گا تو جواب دیا کہ کہ جی آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں جو ہے مبتلا ہو جائیں گی لیکن مجھے اس کی فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑا کریں کیونکہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا تو وہ کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا منقر اسور طلواقع کل للٮٔن لم ہو فاقتن ابدا روایت میں یہ الفاظ یہ آتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں لوگوں کو بعض لوگوں کو یہ روایت صرف ابن مسعود کے طریق سے کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے لیکن یہ روایت یہ تین طرق سے آتی ہے تین صحابہ سے یہ روایت حدیث کی کتابوں میں منقول ہے ایک یہ ابن مسعود کی سند ہے دوسری عبداللہ ابن عباس کی ہے اور تیسری حضرت عن ابن مالک سے ہے لیکن ان دو سندوں کے بارے میں تو وہ تو واضح طور پہ اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ وہ دونوں روایات وہ نہایت بلکہ موضوعی اور من گڑت جو عبداللہ ابن عباس کی سند ہے اور جو حضرت عنص ابن مالک کی جو سند ہے تو وہ تو من گڑت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی یہ جو سند ہے تو یہ بھی نہایت کمزور ہے کیونکہ اس میں بہت شدید استراب پایا جاتا ہے اور اس روایت کی سند میں انقطابی ہے سند متصل نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ حدیث کی ان کتابوں میں منقول ہیں کہ جو بڑے بعد کے دور کی روایات ہیں مثلاً شعب امان بےحقی اب بےحقی یہ جی چار سو اٹھاون ہجری میں امام بےحقی یہ گزرے ہیں جی اور تاریخ دمش تاریخ دمشق, دمشق میں جو ابن عساکر اور ابن عساکر یہ پھر پانچ سو غالباً پانچ سو سنتیس ہے لیکن یہ چھٹی صدی کے عالم ہیں تو اسی لیے ایک روایت کی کمزوری کی یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اسے بہت بعد کے محدثین نے وہ نقل کیا ہوتا ہے اور جو عصر الروایا ہے آصر روایت جو روایت کا اصل زمانہ ہے یہ بالکل ابتدائی زمانے ہیں جب ان زمانوں میں کوئی روایت وہ منقول نہ ہو تو بعد کے زمانوں میں اس حدیث کا جی اس روایت کا نقل ہونا تو پھر بڑی قوی سند وہ چاہتا ہے اور جب پھر سند میں کمزوری ہو تو یہ پھر قابل عمل وہ ہوتا نہیں ہے مستلح الحدیث کافی نشانیاں وہ ہوتی ہیں ایک مثال وہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک عالم ہے کہ ابو ایسما نوح ابن ابی مریم کسی نے اس سے پوچھا کہ تم یہ ہر حدیث کے بالکل اس صورت کے یہ فضائل تم کیوں بیان کرتے ہو اور اسے ابن عباس کی طرف وہ منسوب کرتے ہو تم سے ہر صورت کے فضائل وہ منقول ہیں تو ابو نو ابن ابی مریم نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ لوگ قرآن سے لوگ گروگردانی کر رہے ہیں اور قرآن کو وہ توجہ نہیں دیتے تو میں نے کہا کہ چلو ہر صورت کے فضائل وہ بیان کر لوں اور اس کی نسبت جو ہے وہ صحابہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف کر دوں تو شاید لوگ اس بنیاد پہ وہ قرآن کی طرف قریب آئیں اب نیت اس کی بڑی اچھی تھی لیکن کام اس کا بڑا برا تھا کہ قرآن مجید وہ خود اتنا واضح ہے اور اس میں اللہ کی کتاب کے اتنے فضائل وہ خود قرآن نے بیان کیے ہیں کہ اس کے لیے منگلت روایات کے سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو روایت ہے کہ ہر رات اسے فقر و فاقے کے دفع کے لیے اور فقر و فاقہ کی تنگی کے لیے اگر بندہ اسے پڑھے یہ روایت یعنی یہ کوئی سنت طریقہ یا کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے ہاں البتہ یہ اگر کوئی شخص اسے اس نیت سے پڑھتا ہے اسی لیے ضعیف روایات میں یہ بات یاد رکھیں یہ تمام محدثین یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت میں اگر کوئی بندہ اس پر عمل بھی کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی جانب نہیں کرنی نظریہ اور عقیدہ تم نے یہی رکھنا ہے تو اسی لیے ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر کی جانب نہیں کرنی کیونکہ یہ بہت شدید گنا ہے اور اپنے لیے جہنم میں ایک ٹکانہ بنانے کے مترادف ہے تو لوگ اسی وقت یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر کی جانب نسبت نہیں کرنی تو پھر عمل کیوں کریں ہم بھی تو کہتے ہیں کہ یہی تو وجہ ہے اسی لیے اس پر عمل نہ کرو لیکن اگر کوئی بندہ وہ کرتا بھی ہے اور قرآن کو ایک عمومی نیت سے وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن نیت میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اور یہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے ہاں اگر بندہ پڑھتا ہے تو قرآن میں خیر اور برکت ہے دیگر قرآن بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اب اس سے پہلے جو حضرت انس کی روایت وہ میں نے پڑھی اب یہ شرمانی الآثار میں امام تہاوی نے نقل کیا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد جو دو رکت نماز اللہ کے پیغمبر پڑھتے تھے تو اس میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ پڑھتے تھے لیکن اس حدیث میں یہ فقر و فاقہ اور تنگی اور رزق کی تنگی اس کی یہ فضیلت اس حدیث میں وہ ہے نہیں حالانکہ وہ روایت وہ اوتھینٹک ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس صورت کے بارے میں یہ جو روایت میں آتا ہے تو وہ روایت وہ قابل عمل نہیں بلکہ وہ کمزور روایت ہے اس صورت کا خلاصہ صورت میں چھیانوے آیات ہیں اور پہلی چھ آیات یہ بطور تمہید ہیں تمہید میں اثبات القیامہ ہے اور قیامت کی بعض علامات وہ ذکر کی گئی ہیں وقوع قیامت کی پرایت نمبر سات سے آیت نمبر ستاون تک یہ جو پچاس آیات ہیں تو ان میں لوگوں کی تقسیم تین قسموں میں کی گئی ہے یہ اسابقون یہ المقربون سابقون المقربون اور ان کی دس صفات وہ ذکر کی گئی ہیں پھر اس کے بعد اصحاب الیمین کا ذکر ہے یہ اور ان کی آٹھ صفات وہ ذکر کی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد مجرموں کا تذکرہ ہے اور ان کی چھ صفات وہ ذکر کی گئی ہیں سابقون کی دس یہ اسحاب الیمین کی آٹھ اور مجرمین جو اصحاب المشعمہ ہیں بائیں ہاتھ والے ہیں کہ ان کی چھ صفات وہ ذکر کی گئی ہیں پھر نمبر اٹاون سے آیت نمبر تریتر تک دلائل اقلیہ وہ بیان کیے گئے ہیں کہ افرائتم ما تمنون افرائتم ما تحرسون دلائل اقلیہ ذکر کیے گئے ہیں اور آیت چورتر میں کہ ان عدلہ پر دعو توحید وہ تفریح کیا گیا ہے فسب رب عظیم نمبر پچہتر سے اسی تک ان آیات میں قرآن کی عظمت وہ بیان کی گئی ہے فلا اکسم و باق ان نجوم و ان نحو القسم المن عظیم ان نحو کریم فی کتاب مکنون یہ ان آیات میں قرآن کی عظمت وہ بیان کی گئی ہے اور پھر آیت نمبر اکاسی سے آخر تک سورت کے آغاز میں جن لوگوں کا انجام آخرت میں ذکر کیا گیا ہے تو موت کے وقت یہ جی ان لوگوں کا انجام وہ ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ موت یہ بھی ایک قیامت ہے اور اسے قیامت سغرا کہتے ہیں تو سورت کے آغاز میں وہ قیامت کبرہ کا بیان ہے اور صورت کے آخر میں قیامت سغرا وہ جو مرنے والے ہیں تو ان کے ان کی جو تین قسمیں جو صورت کے آغاز میں وہ بیان کیے گئے ہیں تو ان کی وہ اقسام اور ان کا انجام وہ ذکر کیا گیا ہے مرنے کے وقت کے جو حالات ہیں اور پھر آخر میں دعوئے توحید وہ تفریح کیا گیا ہے آخری آیت میں آیت چھیانوے میں فصب بہ بسم رب کل تو صورت کا مقصد یہ صورت گزشتہ صورت تتمہ ہے اس کے مضمون کی تکمیل کرتی ہے اور ان اس کے مضامین کی یہ تفصیل یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں واخر و دعوانا الحمد الحمدللہ رب العالمین